آج ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ آج کے درس میں ان شاء اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ سرع اس کو مرگی کہتے ہیں اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اور اس کے اسباب کیا ہے اس کے انواع کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور پھر اس کے علاج کس طرح کیا جاتا ہے پچھلے درس میں بری نظر اور حسد کے متعلق بات کی گئی ہے اور اس میں بھی علاج اور اسباب اور وسائل سب سارے مسائل ذکر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے درس میں جنات کے متعلق بات ہوئی تھی کہ جنات اور شیاطین کی کیا حقیقت ہے اسلام میں اور ان کے کیا اعمال ہے کیا وہ لوگ انسان کے دشمنی انسان سے دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں اور پھر اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ کی کس طرح انسان اس سے بچے آج کے درس میں بھی تقریباً اس جنات اور شیطان کے جو درس ہے اسی کے تقریباً متعلق ہے اور اس سے قریب ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ شاء اور مرگی کے بارے میں بات کریں گے سورہ اور مرگری مرگی اور اس کے بعد آس کیا ہوتا ہے اور پھر کیا انسان اس سے علاج کر سکتا کہ نہیں اور کس طرح شرعن یہ بیماری پتا چلتا ہے اور کس طرح اس کے علاج کیا جاتا ہے عربی میں سرا یہ عربی لفظ ہے اور سرا یا سرار کے مطلب کہ زمین پہ گرنا اگر کوئی انسان زمین پہ گر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سوریا یعنی مسرو ہو گئے وہ گر پڑا یا جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو بھی سرا کہتے ہیں لیکن یہاں جو شرائ استعمال کیا جاتا ہے اور سخی مسائل پہ اور عقیدے کے ابوام میں یہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے مطلب یہ علماء کہتے ہیں اختلال وقت اختلام فی عقل انسان کہ انسان کے عقل میں کوئی خلل پیدا ہو جائے اور یہ انسان جو بیمار ہوتا ہے یا اس سے لاحق ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے نہ وہ اپنے بدن پر قابو کر سکتا ہے اور عموماً وہ اپنے عام افعال سے عام حالات سے یعنی وہ ایسے حرکتیں کرتا ہے جو عموماً نہیں کرتا ہے تو سر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں انسان کے آسام میں کوئی خلل پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا ہے کبھی ایسے حرکتیں کرتا ہے جو غیر مناسب ہے یا اس کی جو عادت نہیں ہے یہ سر کے اصل معنی ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ سرح کے اسباب کیا ہیں سر تقریباً دو قسم ہے ہم لوگ دونوں قسم کے متعلق بات نہیں کریں گے سر جو مرگی آتی ہے آپ دیکھو گے کسی کے ساتھ جو آتی ہے کسان آپ اچانک دیکھو اچانک وہ بے ہوش گر جاتا ہے کبھی کچھ لوگ کو ڈیلی ہوتا ہے کچھ لوگ کے مہینے میں کچھ لوگ کے کسی حالات میں ہوتا ہے اور کچھ حالات میں نہیں تو ہر حالت میں کیا کہیں گے ہر ایک حالت یعنی دیکھنا چاہیے تو عموماً علما کہتے ہیں کہ اس کے دو سبب ہیں مرگی کے اور سرع کے دو سبب ہیں ایک کے سبب کہتے ہیں ع... یعنی کسی بیماری کی وجہ سے انسان کے بدن میں بیماری ہے بدن میں بیماری ہوتی ہے دماغ میں عقل میں آسام میں تو وہ انسان اس کے علاج دنیاوی علاج کرے اور یہ مشہور ہے یہ بہت سی موجود ہے اس سے تعلق ہے ہم لوگ کے در سے یعنی آپ دیکھو گے بہت سے لوگ معمر جب ہو جاتے ہیں یا جو کوئی بیماری ان کے اندر آ جاتی ہے یا جیسا کہ شوگر بڑھ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی جس کی وجہ سے اس کو یعنی سرع ہوتا ہے یا تو مرگی کے شکل میں یا کسی بھی شکل میں کمزوری آتی بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کے دماغ میں جیسا کہ نسے بند ہو جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے وہ دنیاوی علاج سے کرے وہ ڈاکٹروں سے تعلق کو رکھے وہ لوگ اپریشن کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں اور اسی حساب سے وہ علاج کرے اور اگر اس پر صبر کرے تو اچھی بات ہے یعنی اگر کوئی کسی کو بیماری کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے تو اس میں بھی صبر کرنا چاہیے اور اس کے صبر کی فضیلت انشاءاللہ اللہ آخری میں حدیث بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں میں انسان کو اگر انسان اگر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر کے باعث ہے اور انشاءاللہ جنت سے اور قریب ہوتا ہے آج کل ہم لوگ افسوس کی بات یہی ہے کہ انسان آج بیمار ہوتا ہے صبح صبر نہیں کر پاتا ہے فوراً جیسا کہ چھینک آ گئی یا زکام ہو گیا کوئی بیماری ہوئی فوراً آپ دیکھو گے دو گھنٹے کے اندر ڈاکٹر کہاں پہنچ جاتا ہے یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے بلکہ اس بیماری کے علاج کرنا چاہیے یہ غلط ہے ہر بیماری اللہ کی تقدیر سے ہے انسان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے علمائے صالحین جب بیمار ہوتے تھے تو فوراً علاج نہیں ڈھونڈتے تھے صبر کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری سے میری گناہیں ختم ہو رہی ہے انسان گنہگار ہے ہم لوگ کتنا گناہیں کرتے ہیں تو آپ کے زکام آپ کے بخار آپ کی سردی آپ کی جو بیماری ہوتی ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی اس کی شفاش اللہ اللہ ضرور دیں گے آپ کچھ نہ کچھ لو لیکن یہ انسان فوراً ہر چیز کے فوراً علاج کرے صبر نہ کریے غلط ہے اب یہ حدیث جو میں نے بتایا کہ آخری ذکر ہے ابھی مناسب کا بھی ذکر کروں حدیث میں اعتبار عباس کی حدیث ہے کہ ایک کالی عورت اللہ کے رسول ساسن کے پاس آئی کہنے لگی رسول اللہ انی اسرا کہ اللہ کے رسول میں اکثر بے ہوش ہو جاتی ہوں گر پڑتی ہوں یعنی کسی بھی کسی وجہ سے وہ اتکش شف اور اس کی وجہ سے میرا کپڑا بھی اٹھ جاتا ہے یعنی پردہ ہٹ جاتا ہے اور میرے یعنی جیسا کہ اندرونی اعضا بھی دکھنے لگتا کیونکہ جب عورت گرتی ہے تو اندر پہلے سے نہیں تھا کہ کئی لباس پہنتی تھی ایک پہننی اوپر سے اور اندر کچھ نہیں پاتی غریب لوگ تھے تو اسے اتکش تو اللہ کے رسول اللہ سے یہ کہی تو اللہ کے کہا اگر چاہو کہ تمہارے لیے, تمہارے لیے میں دعا آپ صبر کرو اور آپ کے لیے جنت ہے تو اس نے کہے اللہ کا رسول میں جنت ہی چاہتی ہوں لیکن آپ اتنا ہی دعا کرو کہ جب بھی یعنی پریشانی آ جائے مرگی آ جائے یا بیماری آ جائے تو میرے کپڑا نہ اٹھنا نکلے یعنی نہ کھلے یعنی میں سبر کرتی ہوں بے ہوشی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں سبر کرتی ہوں جنت کے خاطر لیکن یہ بس اتنا دعا کرو کہ میرا یعنی کپڑا اور میرا بدن کے کوئی حصہ نہ دکھے تو اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کی تو پھر آتی تھی وہ بیماری لیکن وہ اس کا کپڑا یعنی ستر کے حالت پہ رہتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کی عادت حدیث میں آتا اللہ کے رسول ایک عورت کے پاس آئے اور وہ کاپنے کاپ رہی تھی بہت زور سے اللہ کے رسول نے کہا مالک یعنی کیا ہوا کہ آپ زیادہ کاپ رہی ہو تو کہنے لا بارک اللہ فیح یہ اس طرح گالی دی کہ خما بخار ہے اللہ اس میں برقد نہ دے گالی دی تو اللہ کے رسول نے کہا گالی مت دو یہ بیماری تم مسلمان کے لیے خیر ہے اور اس سے انسان کی نیکیاں ختم ہوتی نیکیاں بڑھتی ہیں گناہیں ختم ہوتی تو تکلیف جو بھی آپ کے بدن میں ہوتا آپ اس پر صبر کرو مام مام المؤمن مومن کو کوئی بھی لاح کوئی چیز نہ سب ان لانا سب چاہے تھکاوٹ ہو چاہے بیماری ہو چاہے تھکاوٹ ہو اللہ کو پھر عن انسیات اللہ کی اس کے یہ کفارہ بن جاتا ہے تو اس لیے بیماری پر صبر کرو بیماری پر صبر کرنا ضروری ہے صبر کے بغیر انسان نیکیاں نہیں پاتا ہے اس کے لیے کفارہ بنتے ہیں تو اگر آم مان لو چار دن آپ کے بخار چڑھا آپ نے صبر کی ہے تو چار دن تک سمجھو آگ کے گناہیں ختم ہو رہی ہیں اور سمجھو کہ جتنا دن آپ بیمار رہو گے اتنا ہی آپ نیک اللہ سے قریب رہو گے کیونکہ بیماری کا حالت میں انسان برائیاں نہیں کرتا ہے بیماری کے حالت میں انسان زیادہ مسکین اور آجز بن جاتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ کی قربت زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس حالت میں امرتا ہے تو انشاءاللہ اچھی حالت ہوتی ہے اور لیے یہ درس پہلے گزر چکا ہے جب موت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اچانک موت سے بچنا چاہیے اچانک والی موت سے انسان کو ہمیشہ پناہ لینا چاہیے اور اس طرح کی بیماری کے ساتھ جو موت آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان کو موقع دیا جاتا کہ آپ توبہ استغفار کرو پھر اس کی موت آتی ہے فہرحال یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بتا کہ دو قسم ایک بیماری ہے جس میں صبر کرو دوسری قسم کی مرگی اور سر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بس الارواح الخبیثہ خبیث ارواح کی وجہ سے یعنی جنات اور شیطان کی وجہ سے اور اسی کے موضوع پہ بات کی جائے گی پہلے قسم اور کے یہ مسئلہ ہے وہ فقی مسائل ہے اسی طرح یہ بھی فکی مسئلہ قسم بھی جو سر جس کو آصیب کہتے ہیں یعنی اگر جنات انسان کو چھو لیتا ہے انسان کے دوسرے قسم کے سر اور مرگی آتی ہے جنات کے وجہ سے جنات یا تو اس پر انسان پر چڑھ جاتا ہے یا چھو لیتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے اور اسلام میں اس کے علاج کیا ہے یہ مسئلہ جو دوسرے قسم وہی انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے علاج اور اسباب اور وسائل ذکر کریں گے یہاں مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کیوں یہ مسئلہ عقیدے میں ذکر کیا جاتا ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے جادو یا نظر بری نظر یا حسد یا حتیٰ کی سر اور مرگی یہ فقہی مسئلہ ہے یعنی یہ فقہ اور یہ فقہ کتاب الفقے فقہ میں ملے گی اور یہ مسائل اثر اس کے جگہ وہاں کہ کس طرح علاج کیا جائے لیکن علماء اس کو عقیدے کے مسائل پہ کیوں لاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے تین اسباب ہے وہی اسباب جو پچھلے درس میں بری نظر میں ذکر کیا گیا ہے پہلا سبب یہ کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ علما خاص کر سنت نہیں بلکہ معتزلہ جو مسلمان ہیں وہ لوگ انکار کرتے کہتے مرگی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ آج کل بھی کچھ مسلمان ہیں جو کچھ علماء موجود ہیں کہتے مرگی کبھی شنات کبھی انسان کے بدن پہ نہیں چڑھتا ہے نہ بھی چھوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہ تو پچھلے زمانے لوگ کی کہانیاں اور یہ بیکار باتیں غلط ہیں تو اسی لیے یہ انکار کرنے کے مسئلہ جب آتا ہے اور شرع نے ثابت کر دی تو عقیدے میں اس کو لانا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے علاج کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور یہ ذکر کریں گے جیسا کہ انسان جب انسان کو جنات چھو لیتا ہے آس ہوتا ہے تو انسان جادوگروں کے پاس پہنچ جاتا ہے غلط طریقے سے علاج کرتا ہے جاہلیت کی طرح جیسا کہ وہ لوگ شرق, کفر عقیدہ رکھتے تھے اسی طرح کیا جاتا ہے اور تیسرا سبب یہ ہے کیونکہ اس کے, اس, اس کے تعویل غلط طریقے سے لوگ کرتے ہیں اب جیسا کہ کوئی چھولیا تو کچھ کفایہ پہلے جاہلیت میں کچھ لوگ الگ عقیدہ سمجھتے تھے کہتے یہ اس لیے ہوا یہ فلا جنات ہے فلا طریقہ ہے فلا اس کے پہل کی وجہ سے یہ فلا آدمی ناراض ہے سورج ہم پر خوش نہیں ہے تو اس لیے یہ ہوا تو اس لیے طایلا جب عقیدے سے اس کے دخل ہوتا ہے اور ایمان اور کفر کے مسائل اس میں آتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو عقیدے میں ذکر کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے بتا گیا دو قسم ایک بیماری کی وجہ سے اس کے تعلق نہیں ہے یہاں جو ذکر کریں گے جو شیطان اور جناب کے چھونے سے جس کو آصیب کہتے ہیں اسی کے متعلق اشاء اللہ بات کریں گے سب سے پہلے اس میں جو مسئلہ ذکر کریں گے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کیا اسلام میں اس کو وجود ہے اسلام میں اس کو وجود ہے اور حقیقت ہے اور دلائل اشاللہ بھی پیش کریں گے اس میں اس مسئلے میں لوگ تین قسم ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اس کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا انکار کرتے ہیں پچھلے زمانے میں بھی کچھ معتزلہ لوگ تھے اور اس زمانے میں کچھ لوگ ابھی موجود ہیں بلکہ آج کل بہت سے لوگ قسم بھی کھاتے ہیں اور جو لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں ان لوگ پر مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کہاں سے آ گئے اسی لیے مسلمان پچھڑے لوگ ہیں یہ چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے نہیں انکار مکمل کرنا بالکل غلط ہے اور یہ نصوص اور جو دلی قرآن و سنت سے جو ثابت ہوا اس کو انکار کرنا یہ بڑی بات ہے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ مذاق اڑاتا ہے یا ایسے آیتوں پر لیکن اگر وہ تعویل کرتا ہے تو وہ کفر تک نہیں پہنچتا ہے دوسرے قسم کے لوگ جو اس کو ہر مسئلے پہ ثابت کرتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں آپ دیکھو گے ہم لوگ کے گھروں میں جاہل لوگ اس طرح ہوتے ہیں آپ دیکھو گے جاہل لوگ یہی کریں گے بیمار ہوئے تو فوراً کہیں گے ضرور کوئی نہ کوئی کچھ کر دیا بچے زیادہ روتا ہے کہ نے کچھ نہ کچھ کر دیا بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں عورت کو جیسا کہ علاج زیادہ کرتی تو نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتی ہیں کہتی فوراً کہ کوئی نہ کوئی کچھ کر دیا آسے ہوا شیطان چڑھ گئے فلاں عورت یہ ہے فلاں آدمی یہ کرتا ہے تو ایک دوسرے کو لگا تو ہر موضوع پہ جس طرح بتا گئے کہ بری نظر یعنی اس میں ہر ایک مسئلے پہ اس کو لگانا اس کو جوڑنا کسنا غلط ہے اسی طرح یہ بھی ہر مسئلے پہ ہر عیب پہ ہر بیماری پہ یہ کہنا غلط ہے ایک آدمی کو دس دن تک لگاتار بخار ہوتی جا کے علاج کرتا ہے فائدہ نہیں ہے تو یہ فوراں کہتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا غلط ہے فورا بابا اور پیر کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے اور بابا پیر کمانے کے تو چکر میں رہیں گے فوراً کہہ دیں گے ہر جادو ہے اور کسی بھی طریقے سے ثابت کر دیں گے اور اس فوراً کہتے یار کہ کی بات صحیح ہے تو آئیے دیکھتے کہ یہ کیا یہ اس طرح کے اتنا صحیح ہے کہ نہیں انشاءاللہ بھی ذکر کریں یہ دوسرے قسم کے لوگ تیسرے قسم کے لوگ جو اہل سنت الجماعت اہل سنت الجماعت جو حق میں ہے اہل سنت نہیں جو ہم لوگ کے ملک میں سننی لوگ ہیں اہل سنت جو کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں قرآن اور سنت کی اہمیت دیتے ہیں ان لوگ کے عقیدہ اللہ صحاب کرام اللہ کے رسول کے بعد سے صحاب کرام سے قیامت تک انشاءاللہ ان کا عقیدہ یہی رہے گا کیا ہے اس کو ثابت کرتے ہیں لیکن نہ اس میں غلو کرتے ہیں افراد کرتے ہیں نہ تفریح کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں دلائل کے ساتھ پیش کریں گے دلائل کے ساتھ ثابت کریں کہیں گے یہ پڑتا ہے لیکن ہر بیماری کے پیچھے یہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح اس کو مکمل بالکل انکار نہیں کریں گے اس کے کچھ علماء نشانات ذکر کرتے ہیں علاج کرنے والا علماء لوگ یہی لوگ جان پاتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں نہ کہ انسان کسی کے پاس جائے فوراً وہ ثابت کر دے چند پیسے کے کمانے کے لیے یہ غلط ہے اسی لیے شرعی طریقے سے سیکھنا چاہیے ہر ایک کو جاننا چاہیے بہت سے لوگ یہ نہیں سیکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کسی مسئلے کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہر مسئلے یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ نکمہ دے دو وہ کھا اور بھر وہ نکال لے غلط ہے انسان کو محنت کرنا چاہیے علم ہی حاصل کرنا چاہیے بہت سے لوگ کو آ کے یہ بیٹھا دو کہ آپ بیٹھو تو اسے میں آپ کو سمجھا دوں کتنی آپ خلاصہ بتا دو غلط ہے انسان اس طرح جو سوچتا ہے تو وہ سمجھو وہ پاگل انسان ہے اور وہ علم کے حقیقت نہیں سمجھتا ہے کیونکہ علم کی جو لذت ملتی ہے اگر انسان جاتا ہے تو اس کے دل کبھی اس سے نہیں بھرے گا بلکہ ہمیشہ ہی تمنا کرے کہ ہمیں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیں حاصل ہو یعنی مجھے حاصل ہو جائے اور کچھ لوگ اس لیے نے عقید نہیں سننا چاہتے ہیں, نہ عمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہے وہ لوگ جانتے کہ آپ انکار کرو گے یہ نہیں کہو گے وہ کرامات ختم کرو گے تو اس لیے شروع سے آپ سے ہٹ جاتے ہیں حالانکہ اگر انسان یہ مسائل سیکھ لے اور کچھ لوگ خوف کی وجہ سے نہیں سیکھتے ہیں کچھ لوگ جیسا کہ آج یہ مسئلہ ہوگا کہتے یار کہ مجھے ڈیل لگتی ہے بے کیسے یہ مسئلہ سن سن نہیں اس میں کوئی خوف نہیں بلکہ سیکھنے سے انسان کے خوف ختم ہو جائے گا ابھی دو درس پہلے جنات اور سیاتی کے بارے بات ہوئی تھی اس میں کوئی ڈرونی بات نہیں کی گئی بلکہ قرآن اور سنت کے بات ہوئی جس کے دل میں اگر کچھ خوف تھا اور وہ صحیح سے سمجھ کے گیا اس کے دل میں وہ بھی ان خوف ختم ہو جائے گا لیکن ہم جو خیالات تصورات کرتے جو گاؤں والے دادا والدین یا گھر والے یا کوئی بھی سکھاتا ہم لوگ سمجھے وہی صحیح ہے نہیں آپ مسئلہ شرعی صحیح طریقے سے سمجھ لو انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر رہو گے تو اس لیے انسان اس پر یہ چیز کو انکار نہ کرے کیا دلیل ہے کہ آس ہوتا ہے اور شیطان چھوتا ہے یعنی جس کو مس کہتے ہیں جس کو مس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی مرگی آتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا مکمل ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے جیسا کہ انشاءاللہ کچھ نشانات ابھی ذکر کریں گے اس میں قرآن میں دلیل ہے اور سنت میں بھی دلائل ہے قرآن میں تقریباً دو دلیل ہے صریح ایک صریح ہے اور ایک کم صریح ایک صریح جو آیت ہے اللہ فرماتے اللہ کلو نہ ربا لا ما من المس یہ قرآن کی آیت سر بقرہ کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ جو لوگ سود کھاتے ہیں سود کھانے والوں سمجھ لے یہ آج سن لے کہ کس طرح ان کا اشر ہوگا قیامت کے دن اللہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی نہیں بتا کہ کم کھانے والے زیادہ جو بھی کھاتا ہے اس کی حالت یہی ہوگی كما يقوم من المس لا تخت وہ لوگ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے اللہ کی اس حالت پہ ما یقومی یا تخبت اس شیتان اس آدمی کے طرح جس کو جنات یا شیتان چھو لیا اور اس میں تخبت کر رہا ہے اس میں نہیں وہ اس کو جنون اسی پہ رہتا ہے آپ دیکھو گے کسی کو مرغی آتی ہے اگر کوئی دیکھ لیا ہوگا کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھتا کس طرح الٹا پلٹتا ہے کبھی اس طرف گرتا ہے کبھی اس طرف گرتا, گرتا ہے کبھی کھڑا نہیں ہو پاتا نہ اس کے کبھی بدن سیدھا ہو سکتا ہے بلکہ ہمیں چکرا رہتا پریشان رہتا بکتا ہے پتہ نہیں کہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے تو اللہ برمات سود کھانے والے کی مثال اس آدمی کی طرح جس کی مرگی آتی ہے اور جو جنات چھو لیتا اور اس کو جنون لاحق ہوتا ہے تو کچھ علماء جو لوگ انکار کرتے کہتے نہیں یہ قرآن نے مثال دی ہے کیونکہ عرب لوگ عقیدہ رکھتے تھے تو اسی مثال دی گئی کہیں گے نہیں دنیاوی مثال میں دنیاوی افعال میں کچھ مثال اس دیا جاتا ہے ارے دنیا کی مثال اللہ کبھی سبحان و تعالیٰ کچھ مثال دیتے ہیں لیکن اخراوی مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریسے مسائل اللہ سلحان جھوٹ مثال نہیں دیں گے وہ حقیقی مثال ہے وہ موجود ہے اور عرب لوگ فوراً یہ آیت سمجھ لیں اور تقریباً تمام مفسرین کے یہی تفصیر ہے اسی لیے مفت کے اور تمام علما کی جمعہ کے بعد اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ گمناہ ہوتا ہے تو یہ اتفاق ہے کہ آیت کے معنی یہی ہے دوسری آیت یہ ہے اللہ برماتی وقل رب بھی اعود ابی کا منحم شیاتین سور مومنور کا آیت ہے اللہ برمات وقل اے اللہ کا رسول آپ یہ دعا کرتے رہیے یہ کہیں کہتے رہیے اعدا رب بھی اے میرے رب میں تمہارے میں نے تیرے پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے بن ہمزاد شیاتی شیاتی کے ہمزات سے اور حمزات کے مطلب یہ جمع حمزہ کے اور اس کا مانا کیا علما کہتے ہیں یہ جنون جو شیطان اور جنات کے جن جنون ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی نماز کے فتمی کا پڑھتے تھے اعودب اللہ سمین علیم میرے شیطان رضیم حم سے ہی انف سے ہی ہے تین چیزوں سے اللہ کے رسول پناہ لیتے تھے ایک انسان شیطان کے جنون سے اور ایک شیطان کے وسوسے سے اور ایک شیطان کے کیا ہے یعنی نقصانات سے تو اس لیے انسان یہ بھی اللہ کے رسول جب حقیقت ہے تو اسی کے لیے دعا کرتے تھے تو اسی لیے یہ قرآن سے ثابت ہے حدیثوں سے تو کئی دلیل ہے اس میں قصے ہیں ایک حدیث حضرت عثمان ابنا العاص کے ابن ماجے کی روایت صحیح حدیث ہے اور یہ ابن ما عثمان ابن ابلاس فرماتے ہیں لما استعمال یعنی رسول اللہ اللہ رسول مختصر میں ذکر کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے قصے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے طائف پہ مجھے والی بنایا یعنی وہ طائف جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول مجھے گورنر نے مجھے ہاکیم وہاں بنا دیے ذمہ دار بنائے تو یہ کیا ہوا کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے مجھے پریشان کرتا میرے بدن میں کچھ ہے یا کچھ آتا ہے تو یہ پریشان میں ہوا حتیٰ کہ میں کبھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا تو یہ کیا کیے؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس اچانک آ کے پہنچے پائے بہت دور ہے اور اللہ کے رسول مدینے میں اور پاپ مدینے میں تقریباً 500 سو یا اس سے زیادہ کلومیٹر ہے تو میٹر تک آئے اللہ کے رسول کے پاس کہتے پلائی تجارک راتور حل تو رسول اللہ فقال ابن ابلاس یعنی اللہ کے رسول جیسے کہ مجھے دیکھا تو اچانک دیکھا کہ ابن ابولاس آپ آگے یعنی کیوں چھوڑ کے آگے تو کہنے لگے اللہ رسول نام اللہ کے رسول ماجا ابک آ کو کس نے لایا کیا وجہ ہے تو اس نے کہنے لگے اللہ کے رسول جب میں نماز, میں پڑھ نماز پڑھتا ہوں تو اس طرح خیالات آتی ہیں اور شیتان مجھے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یعنی ہو سکتا ہے مجھے مصوع اور میں کبھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا میں نے کیا پڑھا تو اللہ کے رسول نے کہا کا بیت دے اللہ کے رسول نے فرمایا جات کا شیطان یہ تو شیطان ہے اللہ کے رسول نے کہا ادم قریب آ جاؤ پھر کہتے جن جنو تو قریب آ گیا تو پھر میں بیٹھ گیا کس طرح یہ انگلیوں پہ بیٹھ گئے نہیں جیسا کہ انگلیوں پہ پیچھے رکھے اور اس پر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نکالا میرے سینے پہ مارے اور یہ کہا اخر جادو اللہ اے اللہ کے دشمن نکل جا اور اس کو منہ میں اللہ کے رسول نے تھوکا یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اور اس طرح نکال دی پھر کہتے کہ مجھے کبھی یہ با اس کے بعد یہ علاج کے بعد مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھ میں کبھی بیمار تھا تو یہ دلیل ہے کہ اگر یہ نہیں صحیح نہیں ہے تو اللہ کا رسول اس طرح نہ کرتے نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے اسی طرح اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے جیسا کہ ابن السلط ابن السلط یہ اپنے چچے سے رواج کرتے ہیں اور چچا صاحب تھے یہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ چچا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے اور کچھ سیکھے سیکھ کے ہم لوگ واپس جب جا رہے تھے اپنے گھر تو ایک محلے سے ہم لوگ گزرے ہیں ایک گاؤں سے تو گاؤں والے ہم لوگ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم لوگ اس آدمی کے پاس سے آ رہے ہو اس کے پاس کوئی خیر ہو یا کوئی علاج یا کوئی رقیہ یعنی کوئی علاج آپ لوگ کر سکتے ہو ہم لوگ کے پاس ایک ماتوہ ایک مریض آدمی مجنون آدمی اس کو ہم لوگ اس کے پاگل یعنی, یعنی جنون کی وجہ سے ہم لوگ اس کو زنجیر میں باندھ کے رکھا تو اس کے کیا کیے تو ہم اس کے پاس آئے اور اس کو پڑھ پڑھ کے, پڑ پڑ کے تھک جمع کر کے اس پر لگاتا تھا تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ ان مانا شکمن اوکال یعنی اکال کہ اس طرح یعنی وہ نکلا کہ لگ رہا کہ اس کے کوئی بھی بیماری بی نہیں ہے اس کے بعد میں مجھے جو مجھے کچھ دیا یعنی مجھے اجرت دیے کہ آپ اس کے کی علاج کیے تو میں نے یہ کہا کہ جب تک اللہ کے رسول سے میں نہیں پوچھتا تب تک میں نہیں لیتا ہوں اللہ کے رسول سے جب پوچھے تو اللہ کے رسول کا کل فلا عمری من عقل ابھی رقیتی باطل لقد عقل تبھی رقیتی حق یعنی آپ جو رقیہ جھاڑ جو کی ہے صحیح طریقے سے علاج کی تو آپ کھا لو اور حرام یعنی مقصد عمری اس پر حرام ہے جو غلط طریقے سے کھاتا جیسے کہ آج کل ہم لوگ کے پاپ بابا اور پیر لوگ بھرے ہیں وہ لوگ حرام کھاتے ہیں لیکن جو صحیح طریقے سے کھایا جاتا ہے جیسا کہ یہ اور اس سے قریب حضرت ابو سعید خدیری جو بخاری مسلم میں ہے جو سوریہ پاتے پڑھ پڑھ کے اس نے دم کرائے تو اس سے اس کے علاج ہوئے لیکن اس میں جنات اور ماتو یہاں ماتو اس بجنون کو کہتے عموماً جس کو شیطان نے چھو لیا اور جس کو مرگی آتی ہے تو یہ بھی دلیل ہے اور اس کے علاوہ اور دلائل ہے یہ دونوں دلیل اور یہ قرآن و سنت کی یہ دلیل کافی ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ یہ کیوں پڑتا ہے اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے عراب کیا ہے یعنی مرگی انسان کو جب آتی ہے بتا گیا کہ اس کو دو سبب یا تو بیماری کی وجہ سے یا تو کیا ہے جنات کی وجہ سے لیکن یہاں مسئلہ جو ہے کہ شیطان اور جنات کیوں انسان پہ کیا کس اسباب سے انسان کو چھوتا ہے اور کس وجہ سے انسان کو پریشان کرتا ہے اس کے کئی اسباب ہیں لیکن تین اہم سبب ہیں تین اہم سبب ہے یا تو دیکھیے پہلے جاننا چاہیے شیتان یا تو مکمل داخل ہوتا انسان پہ یہ صحیح یار مکمل شیطان آپ دیکھو کہ انسان پہ چڑھ جاتا ہے پورے بدن پہ حاوی رہتا ہے اور کچھ لوگ جیسا کہ پورے بدن پہ نہیں رہتے ہیں کہیں ہی کونے پہ ہوتے بات بار مر کروں بھائی بات کرنے کے لیے مت آؤ تو اس لیے یہاں اللہ کے رسول یہ یا تو شیطان مکمل حاوی ہوتا انسان پہ کہ پورے بدن پہ یا تو بدن کے کچھ حصے میں آتا ہے یا تو ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ کبھی کبھی زیادہ ہوتے ہیں ہوتا ثابت ہوا کہ ایک انسان یا ایک عورت پہ چار پانچ ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ کبھی کبھی چیتان ہمیشہ نہیں رہتا لیکن کبھی جاتا اور کبھی نکلتا جیسا کہ وہ حدیث عزت اثمان و بن آس اسی لیے کبھی بھی, بھی مر... کبھی مرگی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی آپ دیکھو کچھ لوگ صحیح سلامت سے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہو جاتا کبھی کبھار جیسا کہ کسی اندھیرے میں چلے گئے تو ہو گئے جب لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو نہیں کچھ ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی کچھ حالات اس طرح ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور کچھ حالات کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن یہ اسباب اس کا کیا ہے کیوں شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے جنات کیوں انسان پہ چڑھتا ہے اور انسان کو چھوتا ہے علماء تتبع سے کہتے کہ تین اسباب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہتے شہوت کی وجہ سے شہوت اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے شیطان بتائے گئے جرس میں دو درس پہلے کہ شیطان کے اندر بھی شہوات ہے جنات کے اندر بھی شہوات ہے محبت کرتا ہے عشق کرتا ہے تو اس لیے وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ جنات جو مرد ہوتا ہے وہ کسی عورت پہ کسی عورت سے محبت کر لیتا ہے یا کسی عورت کی شکل یا خوبصورتی دیکھ کر اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اس لیے علما کہتے کہ عورت بغیر کوئی ضرورت کے اس طرح نہ ظاہر کرے بہنی گھر کے باہر گھر میں اگر انسان عورت دعا پڑتی اچھا محفوظ رہتی لیکن کبھی کبھار یہ اس دروازہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے شہوت اور اسی طرح الٹا بھی کہ عورت یہ جنات عورت ہوتی اور وہ کسی مرد پہ چڑھ جاتی اور یہ روایت آتی ہے صحاب کرام رقیم رحمۃ اللہ نے ثابت کی اور وہ لوگ بھی علاج کیے کسی جنات سے عورت ہی تو کسی اور آدمی پر چڑھی تو, تو کہنے لگے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی چھوڑوں گی میں اس سے محبت کرتی ہوں اور ہوتا ہے تو اسی لیے کبھی عشق کے وجہ سے محبت کے وجہ سے آپ دیکھو گے اس پہ چڑھ جاتے ہیں یا اس پہ کیا ہے ہاوی ہوتے ہیں یعنی انسان کی کوئی دخل نہیں ہو اس سے یعنی آپ دیکھو گے بہت سے لوگ میں جب جنات ہوتا تو کہتے ضرور کسی نے جادو کر دی نہیں کبھی کبھار یہ جنات خود ہی ذاتی طور پر آ کے اور دوسرے سبب یہ ہے کہ دشمنی. کبھی کبھی دشمنی کی وجہ سے اور یہ ثابت ہوا جیسا کہ بتایا کہ دو درس پہلے کہ انسان جب بھی پیشاب کرے یا خلوت میں جائے یا اسی جگہ پہ تو اگر وہ ایران جگہ چلے جائے یہاں جہاں سوراخ پائے یا اسی جگہ پہ جہاں انسان ہی نہیں رہتا ہے وہاں ایسے حرکت نہ کرے جو نقصان ہو جیسا کہ کوئی جاتا ہے کسی گڈے پہ آ کے پیشاب کرتا ہے یا کسی جگہ پہ جیسے خالی مکان ہو تو اس میں آگ لگا دیتا ہے یا کچھ اور اسی لیے انسان دعا پڑھے پہلے اس کے بعد انسان جائے لیکن انسان اس طرح اگر کرتا ہے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جنات شکایت کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹے کو قتل کر دیا اور ہوتا ہے کہ انسان آگ جلاتا ہے یا گرم پانی پھینکتا ہے تو اس کے بیٹا بڑھ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اس کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یا اس کی جیسا کہ اس کے جگہ پہ جا کے پیشاب کرتا ہے اس کے گھر خراب کرتا ہے یا اس کے کھانا بتا گئے کہ کھانا جیسا کہ حدی اللہ کے رسول نے بتایا جو حلال ہڈی ہے وہ جنات لوگ کھاتے ہیں تو کوئی آ کے اس کو پیخانہ پیشاب میں لگا دیتا ہے تو غصے میں وہ بھی انسان کی طرح کبھی بیوقوف ہو جاتے ہیں کبھی وہ لوگ بھی صدمے میں آتے ہیں تو انسان کے نقصان پہنچانے کے لیے یہ کبھی آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ بھی دشمنی ہے اور تیسرا سبب اور آخری سبب یہ ہے جادو اور جادو کی وجہ سے اور یہ ایک قسم ہے آپ لوگ ہاں آج کل اکثر لوگ جب کچھ ہوا تھا جادو کسی نے کر دیا نہیں اور جادو ایک طریقہ ہے کہ کسی انسان پر حاوی ہونا یا کسی کو زمیر کرنا ہے یا کوئی کسی کے پاس آتا تو کرواتا ہے ایک عورت جیسا کہ بہت سے ہوتا ہے کہ عورتوں میں غیرت ہوتی ہے تو ایک عورت کسی سے غیرت ہوتی تو کسی جادوگر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے پیسہ لے لو آپ اس پر شیطان بھیج دو تو ہوتا ہے اسی لیے یہ بھی ہو سکتا ہے دشمنی میں یا حتیٰ کہ جادو کی وجہ سے کیونکہ شیاطین جنات انسان کے ہاتھ میں جادوگر کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسا کہ دو درس پہلے ذکر کیا گیا اور اس طرف فری میں نہیں وہ دیتے وہ جادوگر سے کفر اور غلط کام کروائے گا پھر وہ اس کے بدلے میں کروائے گا اس لیے آپ دیکھو کہ جادوگر قرآن کے آیات سے کھیلتے ہیں قرآن کے آیات جیسا کہ کچھ لکھیں گے تو حیض کے خون سے لکھیں گے پیشاب سے لکھتے ہیں یہ شیطان کو رضا کرنے کے لیے قبرستان میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ اس طرح وہ کچھ بدلے میں کرواتے ہیں تو وہ شیاطین اس کے ہاتھ میں آتے تو کہیں بھیجتا تو کرتے ہیں تو اس لیے یہ تین اسباب ہے جس کی وجہ سے ہوتے تو انسان یہ تینوں سے بچنا چاہیے اور جیسا کہ اشانہ بھی ذکر کریں گے اس کے کی نشانات کیا ہے نے الگ الگ ذکر کی لیکن اس کے اگر نشانات دیکھا جائے تو دو طرح یا تو انسان مکمل اس کو یعنی مرگی آتی ہے مکمل وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایسے حرکتیں کرتا ہے جس کو خود ہی احساس نہیں کر پاتا یعنی خود احساس مکمل اور یہ سب سے اعلی درجہ ہے اب دیکھو گے کچھ انسان کرتا ہے اب یہ شریف انسان ہو جاتا تو دیکھو یہ شریف عورت دیکھو بے پردے کی کسان کر رہی ہے کپڑا جیسا کہ آدھا پہن کے نکل گئی یا جیسا کہ گالی دیتی ہے یا کچھ اللہ سہا تو گالی بھی دیتی ہے رمانے پڑتی ہے قرآن کو توہین کرتی تو یہ سمجھو کہ شیطان مکمل حاوی ہو گئے اور یہ سب سے خطرناک حالت ہے یہ یہ سب سے خطرناک حالت ہے اور یہ تو اکثر لوگ پہچان لیں گے اور اس کے علاد ابھی ذکر کریں گے اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ انسان کو مرگی نہیں آتی یعنی انسان کو زیادہ زیادہ یعنی ہوش غائب نہیں ہوتا لیکن جزئی طور پر انسان کے بدن پہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کبھی درد اتنا ہی ہو جاتا ہے بدن پہ جس کا سبب نہیں جانتا یہی یہ صحیح سلامت والے انسان اچانک دیکھو کہ پیٹ میں درد ہے یا جوڑ میں ہاتھ پاؤں میں اچانک صبح شام درد ہو گئے لیکن اس کا مطلب نہیں کسی کا درد اچانک ہو جائے تو فوراً نہیں ہی لیکن یہ پتا یعنی اس کے کوئی سبب نہ ہو تو ہو سکتا ہے یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ ایک نشانی ہے یا تو کہتے ہیں انسان کے سر پہ اچانک درد ہو جائے کتنا بھی علاج کرو فائدہ نہیں ہے یا دیکھو گی کہ ہمیشہ وہ صحیح سلامت کے ساتھ رہتا ہے اچانک دیکھو ہمیشہ گھبراہٹ کے حالت میں رہتا ہے خوف اتنے رہتے کہ وہ کانپتا ہے ڈرا رہتا ہے آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور وہ دیکھا گیا کچھ دھاگے سے ڈر جاتے ہیں کوئی کسی بلی سے ڈر گئے یا کسی کو ڈرتا ہے بیوی کبھی شوہر سے ڈرنے لگتی ہے کیونکہ وہ شیتان کچھ نہ کچھ اثر کیا ہے یا تو ازلا یعنی وہ تنہائی اس کو پسند ہو جاتی ہے اب دیکھو گے اچانک تنہائی ہی پسند ابھی تو ماشاء سب کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن اچانک وہ تنہائی پسند کرنے لگ دیکھو گے اس درخت نیچے بیٹھا ہوا آدھی رات وہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے یا کسی کھیت میں یا کسی زمین پہ پتہ نہ کیا ہوا تو اس لیے یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے یعنی کچھ علماء نے نشانہ ذکر کی ہے یا دیکھو گے اچانک کسی لوگوں سے نفرت کرتا ہے یا رات میں زیادہ بری بری خوابیں دیکھتا ہے یا زیادہ بکھتا ہے یا کوئی اور ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کی عادت نہیں ہے آپ دیکھو گے کوئی عربی ہو یا کوئی انڈین ہو اچانک وہ افریقن کوئی زبان بات کر رہا ہے کہاں سے یہ زبان آئی نہ کبھی سیکھا نہ اس کو پتا ہے تو ہوتا ہے کبھی یہ حالات علماء نے دیکھا خاص کر جو علاج کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھ چکے تو اس نے کچھ نشانات یہ ذکر کی ہے. تو اس لیے دو تر یا تو مکمل انسان کے پورے ہوش حواظ ختم ہوتا ہے یہ خطرناک حالت ہے یا تو اس کے کچھ آلام درد تکلیفیں کچھ حالات تبدیلی آتی ہیں یہ آسیب کے ایک نشانی ہے یہ دونوں نشانی ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ یہ علاج کس طرح کیا جاتا ہے اور علاج کے متعلق ابھی ساری باتیں ہوں گی علاج انسان کس طرح کرے شرعی علاج کیا ہے اور کس طرح ہم لوگ یہ پتا کریں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے علماء کہتے ہیں اس کے تین حالات ہیں پہلے حالت یہ ہے دیکھنا چاہیے علاج کے وقت اور علاج کے کئی طریقہ ہے آئے گئے کہ ان شاء ہے پھر مارنا یعنی پھر سمجھانا ہے پھر مار پیٹ بھی ہونا ہو سکتا ہے دھمکی بھی دیا جا سکتا ہے اس لیے یہ شاعری ذکر کریں گے لیکن دیکھنا چاہیے پہلی علاج کے وقت کیسے ہمیں پتا چلے جو علاج کرتا ہے آپ لوگ نہیں لیکن انسان یہ دیکھے کچھ لوگ کے بارے میں سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہے کہ نہیں آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جب بابا پیر کے سامنے آتے تو بہت سے لوگ زبردستی حرکتیں دکھاتے ہیں نا دکھ کرتے ہیں کوئی زمین پہ لوٹ رہا ہے کوئی یہاں پٹک رہا ہے کوئی بال بالوچ رہا ہے کچھ لوگ کا حقیقی ہے اور کچھ لوگ کے جھوٹ ہے آپ دیکھو گے ہوں گے بہت سے لوگ مندروں میں جا کے کچھ لوگ مسجدوں میں مزاروں پہ جا کے اس طرح بہت سی حرکتیں عورتیں چلا چلا کی کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے صحیح تو یہ اسی لیے حالات دیکھا جائے گا علماء کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کس طرح علاج کیا جائے یہ علما کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر یہ علاج شروع کرے چاہے قرآن کے آیات سے یا کچھ بھی جو طریقہ ذکر کریں گے اگر وہ مریض چلانے لگتا ہے یا آپ دیکھو گے مکمل اس کے ہوش ہی غائب ہو جاتا ہے علاج کے وقت یعنی تین حالات ہیں ایک حالت یہ جو سب سے خطرناک حالت یہ بتائے جس کے ہوش اکثر غائب ہو جاتا ہے جس کو صحیح مرگی آتی ہے پڑا رہتا ہے بدن کڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح آنکھیں کھل جاتی دائیں بائیں نہیں دیکھ پاتا کچھ سمجھ نہیں پاتا تو اس حالت میں اگر اس علاج کے وقت کسی کی اس طرح حالت گئی تو سمجھو یہ سب سے خطرناک حالت میں ہیں اور اس حالت میں عموماً یہ انسان میں ہو بے ہوش ہو جاتا ہے اور جنات جو اندر ہوتا ہے وہی بات کرتا ہے اسی لیے اس حالت میں زیادہ تر اس میں امکان ہے کہ جنات سے بات چیت کرے یہ جنات سے کبھی ہوتی ہے عورت جیسا کہ عورت پڑی ہوئی ہے لیکن آواز آتی اس کے بدن سے عورت تو پڑی بے ہوش کی طرح آواز جو آتی ہے اس کے بدن سے کس کے آواز آدمی کے آواز یا چھوٹے بچے کی آواز یا آواز بدل بدلی رہتی ہے اس کے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے جیسا کہ زبان مثال کے طور پر سندھی ہے لیکن بات پنجابی بات کر رہی مثال کے طور پر یا ملواری بات کر رہی تو سمجھے کہ اس کی زبان نہیں ہے تو یہ کہتے کہ اس حالت میں مکمل پہچان یہ جاننا چاہیے کہ یہ پوری اسی کی حالت ہے تو اسی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں جتنا خطرہ اتنی ہی سختی کر سکتے ہیں اور آزادی علماء کہتے ہیں اس سے بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ شک نہیں کہ اسی کی آواز یہ خالص یہ صرف جنات ہی بات کر رہا ہے تو اسی لیے اس میں بات کریں گے دوسری حالت یہ ہے کہ انسان بے ہوش نہیں ہوتا لیکن علاج کے وقت کیا ہے اس کے جیسا کہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جیسا کہ دیکھو گے کہ ہاتھ کانپنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے آواز اسی کے وہی چلا رہا ہے کاپنے لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے دوڑنے لگتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ آلہ یعنی دوسرے قسم کے یہ مکمل حاوی نہیں ہے لیکن اس میں بھی علاج اسے بھی بات چیت اسے جنات سے مخاطب کریں گے اور اس میں بھی کچھ سختی کر سکتے لیکن پہلے حالت میں زیادہ سختی اس میں جتنا مارو گے اسی کو چوٹ لگے گی اس کو نہیں اور یہاں بھی دوسرے قسم میں بھی یہ درجات ہوتے ہیں اور تیسرے حالت اگر آپ کسی پر پڑھو لیکن اس کی کیفیت کچھ تبدیلی آتی کوئی آیت پڑ رہا ہے نہ وہ کانپ رہا ہے نہ حرکت کر رہا ہے جس حالت پہ آئے اسی حالت پہ جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اسی کے اندر نفسیاتی بیماری ہے یہ نہ کوئی جنات ہے نہ کوئی شیطان ہے اور اکثر لوگ اسی حالت پہ ہوتے اکثر لوگ اسی حالت پہ آتے کہ بھائی جنات ہے میرے بیٹے کے اندر آؤ دیکھ لو ہاتھ لگا لو یا پڑھ لو ایک آئے پڑھو کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے سنتا ہے کہ ہمیں سننا کیا پڑھ رہے لیکن تو یہ غلط گھر والے زبردستی اس کو بیمار بنا کر رکھے آج کل ایک بیماری یہی ہے ہم لوگوں کے گھر میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر یہی بندے سے دس لوگ کہہ دے کہ بھئی تمہارے سر پہ یا تمہارے جیسا کی چہرہ پھولا لگ رہا ہے تو انسان بھی احساس کر جب کے سامنے دس لوگ کہہ چکے تو کے سامنے جب کھڑا ہوگا کہ وہ صحیح ہے حالانکہ کچھ نہیں اور ایک قصہ مجھے یاد آئے جیسا کہ جاہد نے یہ چٹکلے کے طور پر لکھا ہے اور بات صحیح ہے کہ پہلے زمانے جیسا کہ آج کل کچھ ٹیچروں کو پریشان کرتے ہیں تو کچھ ایک معلم بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا تھا تو بچے کو جیسا کہ موڈ نہیں تھے پڑھنے کے تو لوگ ایک سازش کی ہے کہ ہم لوگ سارے لوگ یہ معلوم سے کہیں گے کہ آپ لگ رہے کہ بیمار ہو تو جب ایک بچے سے گزرتا کہتے معلم آپ تو بیمار لگ رہے ہو دوسرا بھی کہتا تیسرا بھی جب کہتا ہے تو آخری کو یقین ہوتا کہ ٹھیک ہے آج چھٹی ہے چلے جاؤ میں جا طرح انسان انسان جو سناتے وہی ہوتا ہے تو اسی لیے بہت سے لوگ بیمار نہیں ہوتے گھر والے اس کو سکھا کے کہتے کہ بابا کے پاس جانا تو خوب کرنا اس طرح مش کرو کچھ حرکت کرو تاکہ آپ کی زیادہ علاج تیز دے آج کل بہت سے لوگ خود ہی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں اگر ایک دو گولی اس نے کھانے کے دیا ہے ایک دو دن کے تو کہتے کچھ نہیں جانتا لیکن اگر کوئی دو سو تین سو درہم کے وہ دوا لکھ دے اور دس کے لیے لکھے اور بتا دے کہ جھوٹ وہ چاہے تمہارے کتنا بھی بات تو انسان خوش ہوتا ہے یہ تو بہت ہوشیار ڈاکٹر یہ غلط ہے انسان نفس بہت سے علاج کی یہی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے انسان اگر دل میں یہ رکھ لے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر جنات بھی حاوی ہے اگر انسان خود سوچ لے کہ میرا اندر کچھ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے کلمات سے میں صحیح ہو جاؤں گا میں خود پڑھ پڑھ کے ان دم کروں گا نکل جائے گا تو نکل جائے گا اس لیے نفسیاتی اکثر بیماری جو ہوتی نفسیاتی گھر والے سنا سنا کے انسان کو بیمار کر دیتے ہیں اور وہ جانا بھی نہیں چاہتا علاج کرنے کے لیے گھر والے اس کو زبردستی کھینچ کھانچ کے لے جاتے ہیں بابے کے سامنے بیٹھاتے ہیں کچھ بچے اور کچھ بیمار تو بتا دیں میرے اندر کچھ نہیں ہے یہ گھر والے زبردستی مجھے لے کر آئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس طرح اسی لیے انسان زبردستی نہ کرے انسان بری خود بتا کہ میرا اندر کیا ہے لیکن انسان زبردستی یہ کہتا ہے تمہاری یہ ہوا وہ ہوا یہ تو نفسیاتی بیماری اسی, اسی حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انسان کے ساتھ تو پتا کرنا چاہیے کہ اس کے اندر نہیں ہے اب جا کے عام علاج کرو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ صحیح طریقے سے علاج کرو یہ تو اس کے دل میں بیٹھاؤ کہ آپ بیمار نہیں ہو تو انشاءاللہ وہ خوش رہے گا اور مطمئن رہے بچوں کی طرح ایک بچہ آتا ہے چوٹ کھا کے آتا ہے جب تک آپ اس کو اپنے گودی میں نہ رکھو یا اسی جگہ پہ نہ سہلا تب تک وہ روتا رہتا زبردستی لیکن جو دور سے اگر پھونک دو دور سے اس طرح کر دو تو, تو اسی لیے انسان نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور جاننا چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں علاج کیا شرح علاج کس کی طرح کیا جاتا ہے اس میں بھی جیسا کہ پچھلے درس میں بری نظر کے بارے میں بات کی گئی اس میں بھی بات کریں گے کہ کچھ علاج بیماری سے پہلے ہونی چاہیے اور کچھ علاج بیماری ہونے کے بعد علاج ہونے سے پہلے وہی جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کا تقویٰ کرو اللہ سبحانہ ہو تعالی سے خوف رکھو آج کل ہم لوگ کے حالت یہی ہے افسوس کے بعد نہیں کہ میں آپ کے صرف یا سب کے ہم لوگ کے سب کے حالات یہی دنیا کی وجہ سے ہم لوگ لڑتے ہیں غلط کام کرتے ہیں آپ ایک دن نہیں گزرتا ہے جس میں ہم لوگ صرف نیکیاں کرتے بلکہ اس میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں آج کل جو موبائل ہیں آج کل جو دوست ہیں آج کل جو محلے ہیں آج کل جس طرح ماحول بن چکا ہے انسان کتنا گناہ کرتا ہے اسی لیے انسان سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ کرے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احفظ اللہ کیا ہے یحفب اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اسی لیے یہ بہت ثابت ہوا کہ جادوگر بہت سے ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ کے تو جادوگری ہو جائے یعنی کچھ لوگ کرتے تو ہو جاتا ہے شیطان مسلط ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے علماء کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں پیش آتا کیوں کہ ان کے پاس ہم لوگ ایک تلوار ہے ان لوگ کے پاس اللہ کا تقوی ہے اور ثابت ہوا کئی جنات کو پکڑا گئے جیسے علماء علاج کرتے تھے کچھ لوگ سے پوچھا گئے خود ہی بتاتے کہ فلا عالم کے ہم اثر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جب دیکھو تو اللہ سہانو تعالیٰ کے پناہ میں رہتا ہے تو اسی لیے اللہ کے پناہ میں رہو ان کوئی بھی نہیں آپ کو کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتا اسی لیے لیکن آج کل ہم لوگ کا حال یہی ہے کہ جائیں گے سنی ہال میں خوب بیٹھیں گے گانا جہاں پہ ہاشی ہوتی وہاں بیٹھیں گے غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے کیا ہے بازاروں میں خوب بیٹھے رہتے ہیں تو ان اللہ کے نام لیتے ہیں نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ جب شیطان کے گھر میں جا کے پہنچے تو کیسے آپ کو شیطان اس طرح آپ کو چھوڑ کے چلے جائے آپ کو چھوڑ دیں گے اسی لیے آپ ہمیشہ اللہ آپ اپنے ہمیشہ اللہ سبحان ہوتا کے پناہ میں رہو اللہ کی حفاظت کرو اور اسی میں دوسرے یعنی قسم میں اسی میں رقیہ شرعیہ ہمیشہ کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ انسان کو دم کرنا چاہیے اور دم کے کئی صورت یہ دم کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے یہ آپ صبح شام کے جو دعا پڑتے ہو آج کل کون صبح شام کے دعا پڑتا کم لوگ صبح شام کے دعا انسان جب پڑھتا تو یہ کیا ہے یہ دم ہے انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو الحمد احیانا پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے پناہ میں آتا ہے باتھ روم جاتا ہے اس کے بعد وہ بھی اللہ کے پناہ اللہ کے نام لے کے جاتا تو شیطان چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے نکلتا تو اللہ کے نام لے کر مسجد جاتا فجیر کی نماز دعا پڑھتا راستے میں نماز خوشو کے ساتھ پڑھتا پھر واپس آتا ہے تو بھی اس کے لیے عبادت ہے گھر میں گھستا تو اللہ کے نام لیتا تو شیطان نہیں گھستا ہے کھانے کے وقت اللہ کے نام آپ لے لیا تو شیتانتا ہے اسی طرح آپ بلکہ بیوی کے پاس آؤ گے تو اس میں اللہ کے نام لے کر آؤ گے تو اس میں شیتان نہیں آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں آپ دعا کر کے دم کر دیں تو اس میں شیطان نہیں آئے گا تو ہر مرحلے پہ اگر صبح شام اور ہر چیز کی دعا اگر کوئی پڑھے تو ایشاء انسان محفوظ رہے گا کیونکہ شیطان یہ کبھی اللہ کے نام سے اتنا ہی چڑھتا اور اتنا ہی دور بھاگتا کہ انسان تصور نہیں کرتا آپ سوچیں اللہ کے رسول حدیث مثال دیتے ہیں ازان کے اللہ کے رسول فرماتے جب ازان ہوتی ہے تو شیطان کس طرح بھاگتا ہے ایسے نہیں کہ نارمل آرام سے بھاگتا ہے کے وجہ سے بھاگتا کہ وہ ہوا خارج بھی کرتا ہے اور وہ بھی آواز باواز ہوتی ہے انسان جب ڈر رہا رہتا اور ہوا بھی نکال کے بھاگے تو لوگ اس کو مذاق اڑائیں گے کہ بھئی کتنا ڈرا تھا کہ اس کے پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ تو یہ بھی اس طرح ہے پھر جب نماز ختم ہوتی ہے پس آتا ہے پھر جاتا پھر آتا ہے اسی لیے انسان اللہ کے نام ہمیشہ لیا کرے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے انسان عبادت کرے آیت الکرسی پڑھے معوذات پڑھے آیت الکرسی یا یہ سب سے مفید علاج آیت الکرسی ہے ہے اللہ کے رسول معوذات کے بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کے فضائل پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اس میں جیسا کہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورت نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول دعا کے ذریعے سے شیطان اور لوگوں کی نظر سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے لیکن جب یہ دونوں آیتیں صورت نازل ہوئی تو ساری چیز چھوڑ کے صرف اسی آیتوں کو پڑھتے تھے اور بہت ہی مبارک ہے حساب پر تو مشر القدر یہی ہے اس لیے نفاذات فی العقد اور اسی مشر اور اس کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الناس کسے إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ شیطان سے الذي یوسوس فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں وہ وسوسہ کرتا ہے بِالنَّجِّتِ وَالنَّاس ہے وہ شیطان انسانی ہو یا جنّالیہ جنّاتوں تو انسان یہ آیت پڑھے کے سمجھ سمجھ کے پڑھے اور اسی طرح آمن الرسول پڑھے اور اسی طرح جو بھی جس میں اللہ کی تعریف والی آئے تو کو خوب پڑھے آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آپ کے پیچھا ہے آپ سے کوئی دشمنی کرتا آپ کو کوئی دھمکی بہت سے لوگ سناتے ہیں کہ آپ کو میں آپ کے جادو کرواؤں گا آپ کو نہیں چھوڑوں گا تو اس لیے آپ انسان ہمیشہ یہ آیتیں پڑھیں جب بھی ڈر آ جائے جب بھی اسے احساس ہو جائے کہ کوئی میرا پیچھا ہے یا کوئی کہیں اسے جاتا ہے جو ڈرتا ہے تو ساری آیتیں پڑھیں اسی طرح کہتے کہتی کہ وہ آیات پڑھیں خاص کر علاج میں یہ وہ آیت جس میں جادوگر کے ذکر ہے اور تب امات الشافین علام سلیمان حضرت کے قصہ حضرت آدم جس طرح حضرت اللہ سبحانہ حضرت شیطان, شیطان اللہ سبحانہ شیطان کو تردید کرتے ہیں تو آیا علاج کے وقت انسان تو اس لئے رقیہ شرعیہ بہت ہی اچھا ہے انسان ہمیشہ کرے اور وہ حدیث جو ثابت ہوا حضرت کون سے ہیں حضرت خارجہ بن جو اپنے چچے بات کی کہ وہ لڑکے کے کیا پڑھ پڑھ کے اس نے دم کی کیے فاتحہ تو اس لئے انسان آیات کے ذریعے سب سے مبارک ہے آیات کی طرح دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ آیات اور حدیثیں پڑھتے جس طرح حدیث میں ہیں اللہ کے رسول حضرت حسن حسین کو کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہ دم کراتے تھے اعوذ کلیمات اللہ تما یا کچھ روایت میں کہ اللہ سہاد مکمل کلمات کے پناہ میں لیتا ہوں کسی سے من کل شیطان ہر شیطان سے اور شیطان ہی چھوٹا ہے وہاں اور ہمہ ہر موزی حیوان جو دھنستا ہے یا کاٹتا ہے یا مارتا ہے کوئی بھی اور کہو من کل عین اللہ اور ہر بری نظر سے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل بھی ان کے رقیہ کرتے تھے کیا بس کلیکر حدیث اس طرح انسان ہمیشہ پڑھے قرآن کہ آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ کچھ بھی کرے تو اللہ کے پناہ لیا کرو اور اگلے حدیث میں ذکر کریں گے ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے کی رسول کس طرح کی اور یہ علاج مثر ذکر کے اللہ کا رسول پناہ لیتے تھے دھمکی بھی دیتے لانت بھی کرتے تھے اگر شیطان کو رد کرنا ہے تو یہ مصیبت آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کیا علاج ہے خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ ہوا اب یہ اس کے عالم کے پاس لا گیا کہ بھئی دنیاوی علاج اس کے لیے مفید نہیں ہے تو آپ شرقیہ شرعیہ کرو اس کے علاج شرعی کرو تو بتا کہ تینوں صورت ہوتی ہے یا تو وہ مکمل بے ہو جائے گا یا تو کچھ نشانات ہوں گے یا تو کچھ نہیں اگر کچھ نہیں تو وہ رد کر دے اور کہ دے کچھ نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہے اور اللہ کے دعا اللہ خوش رہو لوگ, کچھ لوگ ناراض ہوتے کیوں, کچھ نہیں ہے یار زبردستی آپ کیوں کہتے ہی نہیں ہے نہیں آپ اللہ کے شکریہ ادا کر الحمد کچھ نہیں ہے تو اگر انسان اس طرح علاج کرتا ہے اور علاج کرنے والے کی کچھ صفات میں ذکر کروں گا تو کیا کرنا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے علاج کرنے والے کے اوپر کچھ مسائل ہیں اور جو بیمار ہوتا ہے بیمار والے کے سب سے اہم مشکل یہ ہے کہ وہ ہمت کرے جب تک وہ ہمت نہیں کرے گا یا ساتھ نہیں دے گا تب تک مکمل علاج نہیں ہو سکتا اب دیکھو کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے لیکن ان کی دل اتنے ہی ٹوٹا رہتا کہ علاج کے وقت وہ چڑھتا ہے عالم کہتا ہے یہ پڑھو یہ کہو کہ نہیں پڑھیں گے نہیں کہیں گے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ایک ہی طرف سے علاج ہوگا لیکن اگر جس کے جو بیمار ہوتا ہے اگر یہ عالم یعنی جو معالج ہوتا ہے علاج کرنے والا اور خود وہ پڑھتا دونوں مل کے تو شیطان کو تو اور تکلیف ہوگا لیکن اگر ایک ہی طرف سے تو اور مس... یعنی وہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے دیکھیے اس میں یہ جاننا چاہ... اور یہ بات جاننا چاہیے کہ دیکھیے علاج کی مدت رکھنا کہ تین دن چار دن یہ غلط ہے بہت سے لوگ یہی کہیں گے بابا کے پاس جاؤ گے اس کے علاج ایک ہفتہ لگے گا بھئی آپ کو کیا پتا کہ جنات ایک ہفتہ میں زیادہ ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ جان لو کہ یہ کیا ہے وہ پیسہ کما رہا یہ آپ کو پھنسا کے رکھا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہفتے میں جگہ زیادہ خالی ہے تو اسی لیے اس کو بھرنا ہے تو اسی لیے دن ایک دن ہو سکتا ہے ایک ہی کلمے سے نکل جائے جس سے کبھی ذکر کریں گے اور ہو سکتا ہے کسی شیطان کے ساتھ آپ دس سال رہو گے تو نکلتا اور بلکہ وہ نقصان پہنچاتا اسی لیے اس کے علاج کے جو طریقہ ہے صبر صبر سے کام لینا ہے بہت سے لوگ فوراً یہی چڑھتے کہ بھئی کتنا تک صبر کریں گے بھئی مقدر ہے اسی لیے بتائے شروع میں کسان یہ پہلے عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آ گئی مجھے صبر کرنا ہے مجھے اس تقدیر پر ایمان لانا ہے یہ آپ کے لیے امتحان ہے دوسری بات یہ کہ آپ بھی علاج میں ہمت کرو اگر خدا کوئی بیمار ہے تو وہ ساتھ دے کتنا بھی تکلیف ہے مشقت ہے پھر بھی وہ کوشش کرے بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو جیسا کہ تھکاوٹ زیادہ ہوتی بدن پہ تو وہ ہمت توڑ دیتے نہیں اٹھ کے نماز پڑھو وزو کرو اللہ کی یاد میں رہو اور آپ کے مزے میں بیٹھو کتنا بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ صبر سے کام لو یہ ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں علاج کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس میں علاج سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بیمار کو لانے کے بعد یہ جو معالج ہے وہ رقیہ شرعی استعمال کرے اس سے بہتر کچھ نہیں اس کے رقیہ شرعیہ آیات پڑھے حادیث پڑھے فاتحہ پڑھے آیت القرسی پڑھے معاوضہ پڑھے اور اسی طرح وہ آیات پڑھے جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور اسی طرح وہ آیات پڑھے جس میں شیطان کو حقیر بتایا گیا ہے شیطان کو تردید کیا گیا ہے جیسے موسیقی قصہ جادوگروں کو ضلیل کیا گیا ہے اور اسی طرح حضرت آدم کے قصہ ہے اللہ صحتان کو پل لعنت لعنت وآیت پڑھے اسی طرح جس میں, جس میں آؤز باللہ وہ زیادہ پڑھے احسان پورے قرآن پڑھے کوئی خاص نہ رکھے بہت سے لوگ خاص سر عسین رکھیں گے خاص یہ رکھیں گے نہیں پورا کرو اس کے صورتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے لمبے کی اللہ کا یہ پڑھے لیکن سب ضعیف جو ثابت ہے انسان پڑھے معاوضات ایت القرسی اور بقرہ کے آخر دو سورت کیونکہ وہ سونے کے وقت پڑھتے ہیں تو اسی کرمشالا بھی مفید ہے اور قرآن پورے شفا ہے قرآن پوری برکت ہے انسان پورے قرآن کے ذریعے سے علاج کرے انسان خود پڑھے اگر وہ بیمار ہوتا ہے اگر خود پڑھ سکتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ تم پڑھو جیسا کہ اس کو بیٹھانے کے بعد کہیں گے چلو پڑھو میرے پیچھے پڑھو اگر اس کو جیسا کہ ہمت نہیں ہوتی کہ پڑھے تو آپ پڑھ پڑھ کے پھونکو اگر آپ پڑ پڑ کے پھونک سکتے ہو تو ٹھیک ہے تو پانی میں کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ جائز ہے لیکن لکھ کے لٹکانا اس کے گلے میں یہ غلط ہے یہ تو اس لیے بتا گیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں کہاں پڑھیں اور جھاڑ پھونک کریں جو شرعی طریقہ ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے اور کچھ نمک کے کوئی حرج نہیں کہ انسان اس میں دوا بھی رکھے جیسا کہ یہ بیمار ہے زیادہ اس کے الجھن ہوتی ہے اب کوئی بیماری ڈاکٹر نے علاج کیے دونوں علاج کرو شرعی علاج بھی کرو اور دنیاوی علاج کرو کوئی حرج نہیں ہے اسی دوا میں انسان عالم یا معالج اس میں پڑھ پڑھ کے اس کو پلا سکتا ہے یا ضروری کے پانی میں جیسا کہ وہ اڈول پیتا ہے یا کوئی بھی دوا آپ آ رہے بھی اس میں آیت ال سے پڑھ کے اس کو پلا دے شہد میں حبت السودا کلونجی جس کو کہتے ہیں زمزم کے پانی سے زیتون یہ سب مبارک چیزیں اللہ کے رسول ذکر کے علاجوں میں یہ مبارک چیز ہیں. تو اسی میں انسان کھلا دے پڑھ پڑھ کے کھلائے یا فوراً سنائے اور اگر یہ مرد ہے مرد مرد کے علاج کرتا تو چھو بھی سکتا ہے یہ بہتر ہے اللہ کے رسول ہاتھ جیسا کہ مریض کی جب کبھی یاد کرتے تو ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے تھے لیکن اگر عورت ہے تو عورت کے علاج عورت ہی کرے بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو آدمی لیکن اس کو نہیں چھونا چاہیے یہی بہت بڑی غلطی ہے کسی بہموں کے بابا پیر بلکہ شرط لگاتے کہ کوئی کمرے میں نہ رہے پتہ نہیں کیا کون سے کپڑے بھی اترواتے ہیں کپڑے بھی ہیں. حقیقت ہے یہ بس پہننا چاہے وہ غلط ہے وہ تو کھیل کھیلنا چاہتا ہے یہ تو بجرے میں اس لیے اگر علاج کرو تو کہیں سب رہے ساتھ ہے اور رہے ساتھ میں اگر کچھ انسان کچھ علماء کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ رکھے جیسا کہ کہہ دے یہ کپڑا تم پکڑ لو اس طرف میں اس طرف پکڑتا ہوں اور دعا پڑھو کچھ علما اس طرح اجازت دیتے ہیں لیکن چھونے کی ضرورت نہیں ہے یا چھونا عورت کو حرام ہے اللہ کہ اگر وہ محرم ہے قریب ہے رشتے دار ہے ماں ہے بہن ہے تو ٹھیک ہے لیکن چھونا یہ غلط ہے اور یہ دلیل کہ انسان شیطان کو قریب لاتا ہے شیطان کو پیچھے دھکا نہیں دے رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نصیحت بھی دے بتایا کہ دونوں حالت ایک حالت میں جو شیطان دارک بات کرتا ہے اور دوسرے جو کچھ دارک نہیں بات کرتا بلکہ اسی کے آواز سے یا کسی طریقے سے بات کرتا ہے علماء کہتے ہیں شیخ اسلام تیمے کہتے ہیں کہ اس کو, اس کو نصیحت دو بتا گیا کہ, کہ یہ شیطان تین اسباب سے چڑھتے ہیں اگر وہ شہوت سے آیا تو اس کو بتا دو کہ یہ حرام ہے یہ زنا ہے یہ فاحشہ ہے بہت سی عورتیں احساس کرتی کہ کوئی اسی کے ساتھ یعنی جب اٹھتی صبح تو دیکھتی کہ اس کا پوری شہوت کے ماد موجود ہے کوئی چیز ہوتی ہے اور کچھ ثابت ہوا یہ مسائل ہو سکتا ہے علاج کرتے دیکھتے ہیں تو اس طرح کہیں گے اس کو اوشیک کہتے اس کو سمجھا کہ پہاشی کرنا آرام ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مسلمان ہے کہیں گے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اس طرح کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو سمجھائیں گے اور اگر وہ ظلم کے طور پر آئے کیونکہ بدلہ رہ رہا ہے تو کہیں گے اس کو سمجھائیں گے کہ ظلم حرام ہے جیسا کہ انسان انسان کو سمجھاتا ہے اور اگر وہ جادو کسی نے کروایا تو اس کو بھی طریقے سے سمجھایا جائے گا اور اگر یہ فائدہ نہیں ہوتا سمجھانے سے اس کے بعد دھمکی استعمال کر سکتے ہیں انسان مالک آئے شیطان کے پاس کہ نکل جاؤ اللہ کے دشمن تمہارے لعن اللہ کی لانت ہے تم پر اور تم ملعون ہو تم خبیص ہو اس کو گالی دے گالی نہیں کہ وہ جو فحاش لوگ دیتے ہیں جو جائز ہے کیا دلیل ہے؟ کوئی کہ لانت کرنا حرام ہے کہیں گے نہیں شیطان کو لعنت اس طرح علاج کے وقت جائز ہے اور بتائے گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کس کا حضرت وہ عثمان بن کو کیا کہا اللہ کے رسول اس کے سینے پہ مار کر اخروج ادو اللہ کہ اللہ کے دشمن تم نکل جا تو نکلا نکل گئے تو اللہ کے رسول یہ دی تو العدو کہہ اللہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کہہ سکتے ہیں کیا دلیل ہے یہ حدیث ابودا کے حدیث وچ لمبی مختصر انداز سے فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ روایت میں خصوف یا کوئی نہیں کوئی اور نماز تھی تو بہرحال اللہ کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سنے کہ اللہ کے رسول نماز ہی میں کہنے لگے اعود باللہ منک کہ اللہ کے ت... اللہ کے پناہ میں آتا تم... تجھ سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں یعنی شیطان سے اعود بلّہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہی اللہ کے رسول نے اسے یہی کہا پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ قبیلا اللہ اللہ کی لعنت سے میں تمہیں ملعون کہتا ہوں یعنی اللہ نے تم کو لعنت دی تمہیں بھی اس کو ثابت کرتا ہوں تم لوگ کے لیے مانا ہے اور اس کے بہانے علماء نے ذکر کی ہے تو تین بار اللہ کے رسول نے یہ کہا پھر ابو مسا یہ حضرت ہم لوگوں نے دیکھا اللہ کا رسول ہاتھ بڑھا رہے تھے نماز ختم ہونے کے بعد ہم لوگ نے پوچھا اللہ کا رسول کیا معاملہ تھا آپ نے یہ کہا یہ کہا اور ہاتھ بڑھانے لگے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمائے دیکھو شیتان جب اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا تو ہم لوگوں کو کیسے چھوڑیں گے اللہ کے رسوس حسن فرماتے ہیں کہ ان ادو اللہ ابلیس ابلیس آئے جا ابھی شہاب یعنی آ کے کوئی شعلہ لے کر آئے اور میرے چہرے پہ لگانا چاہتے تھے تو میں نے کیا کہا ادب یعنی اللہ کے پناہ میں تم سے میں آتا ہوں تین بار میں نے یہ کہا پھر جب وہ نہیں نکلا تو میں نے یہ کہا اللہ قبل اللہ یعنی اللہ کی لانت تمہارے اوپر ہے یا میں ثابت کرتا ہوں اور پھر بھی وہ لم اس آخر کے پیچھے نہیں ہٹا پھر اس کے بعد اللہ کا رسو کے میں نے اس کے لیے تین بار کہا پھر اس کے بعد جب نہیں ہٹا تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اس کو پکڑ لوں اور کچھ ابو وغیرہ کے جو روایت ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول ہاتھ اس کو پکڑ لیا بلکہ اور اس کے گردن میں نے دبا دیا یہاں تک کہ اس کے لعاب یعنی اس کے جو رال ہوتا ہے جو ٹپکتا ہے میرے ہاتھ پہ آ اور اللہ کا رسول پھر یہاں حضرت سلیمان کو میں نے یاد کر لیے حضرت سلیمان یہ دعا کی کہ اللہ میرے حکومت دیجئے جو کسی کے کسی کے لیے نہ رہے میرے بعد تو یہ میں نے سوچا کہ حضرت سلیمان کی یہ دعا تھی تو جنات کو پکڑ لوں گا تو یہ ان کی دعا کے خلاف ہے تو میں نے چھوڑ دیا اور ابو حرک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں بخاری مسلم میں ہیں اللہ کا رسول فرماتے کہ میں نے یعنی اس کو اگر حضرت سلیمان یعنی کہ یاد نہ ہوتی تو میں اس کو کسی مسجد کے کھمبے میں باندھ دیتے تو صبح تک بچے اس کے یعنی اس کو جیسے اس کے ساتھ کھیلتے اس کے ساتھ نہیں یعنی اس کو چھیڑتے اور اس کو کھلونا بنا دیتے لیکن اللہ کے رسول نے حضرت سلیمان کے خاطر چھوڑ دیے کیونکہ وہ انہیں کے ماتحت ہیں اور کسی کے ماتحت شاطین نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال یہ مسلم روایت اور حدیث صحیح ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثابت کر رہی ثابت کی ہے کہ پکڑا گئے شیطان کو پکڑ سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں لانت بھی کر سکتے ہیں تو اسی لیے معالج بھی جو علاج کرتا ہے لانت کر سکتا ہے کہتے اخرج لانت اللہ لانت اللہ یہ دھمکی بھی دے کہ اگر نہیں نکلو گے تمہیں جلا دیں گے تمہیں ساتھ تمہارے ساتھ یہ دے رہیں گے لاٹھی بھی لے کر آئے کچھ بھی لے کر آئے اور دکھا دے کہ ہو کیوں کیو کچھ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اور سائل کی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے اور اگر وہ بات چیت کرتا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ تم کیوں آئے یہاں ہو سکتا ہے وہ کہے جادو کی وجہ سے تو اگر وہ جادو ثابت کرتا ہے تو اگر داخلی جادو ہے جیسے کچھ ہوتا ہے کہ کھانے پلانے میں ہوتا ہے ہوتا ہے بہت سے لوگ تو اس کو حکم دیں گے اس کو نکالو اور اس کے کہتے علماء کہ اس میں ٹائم لگتا ہے علاج میں اور اگر باہری باہری یعنی کوئی جادو ہے یعنی کہتے کہ فلا جادو کر مجھے بھیجا ہے آپ ان کے پاس جاؤ وہ کچھ کریں گے دیکھیے علماء کہتے اکثر یہ جنات جھوٹے ہوتے ہیں یعنی وہ بتائیں گے فلا فلا نے کیا ہے اور پھسانے کے لیے اور ہوتا ہے کہیں گے پلے تمہارے نے کیا ہے حالانکہ اس کچھ نہیں وہ تو دشمنی کرانا چاہتے ہیں اس لیے کہتے علماء جو علاج کرتے ہوشیار رہنا چاہیے اس کی ساتھ اسارا ذکر کریں گے کیونکہ اس طرح فساد پھیلتا ہے اور وہ دشمنی کروانا چاہتا ہے تو اس لیے وہ اپنے مراد اس سے پورا کرواتا ہے تو اس لیے انسان اس کو مارے اللہ کے رسول حضرت وسلم کے سینے پہ مارے اور اسی کے ساتھ دم اللہ کے رسول کے تھوکے تو تھوک بھی استعمال کر سکتے جائز طریقے سے تو یہ علاج جو شرعی علاج ہے اور اس طرح صبر کرنا چاہیے بہت سے لوگ ایک عالم کے پاس آئیں گے جب صحیح نہیں ہوگا کہہ دیں دوسرے کو ڈھونڈو تیسرے کو ڈھونڈو چوتھے کو ڈھونڈو جب کوئی اسی لیے اس طرح لوگ بدلتے ہیں تو ہم لوگ کے بابا پہلے بتا دیں کہ اس کا ٹائم دس, دس دن لگے گا غلط ہے اسے کہ میں اس جب تک میں رہوں گا علاج کروں گا اور آپ لوگ بھی کرو یہ ضرور نہیں کہ صرف علاج کرنے والا کرے خدا نا آپ کو پتا ہے کہ فلا گھر میں کسی کو تو آپ اس کو نس ضرور نہیں کہ کسی کے پاس لے جاؤ آپ خود اس سے کہہ دیں کہ آ پڑھو آپ خود جا کے اس کے لیے پڑھو یہ وہ خود پڑھیں خود ہمت کریں خاص کر وہ لوگ جن لوگ کے مرغی یہ مرگی اور ان لوگوں کے جو آصے جو ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے تو جب ان لوگ صحیح سلامت سے ہوتے تو وہ لوگ یعنی وہ لوگ ہمیشہ اس وقت ان کے کو راحت کرنے اور آرام کرنے کا موقع ملا اسی لیے وہ زیادہ تر علاج کرے اور محنت کرے ہمت کرنے چاہیے شیطان انسان کے دشمن ہے ان شیتان الکماد اسی اس کو دشمن مانو اللہ برمتی دشمن اور ہم لوگ سے دوستی کرتے ہیں اس لیے برائیوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگ کے جہاں موزی اگر وہ بتا دے ہو سکتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ جب علاج کوئی کرتا کہتے ہیں یہ لوگ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں کہ جنات بولتا ہے کہ یہ لوگ جیسا کہ یہ گھر یا یہ مکان یہ ہم لوگ کے مکان تھا یہ لوگ آنیاد ڈال دی تو انسان اس سے سمجھوتا کرے کہ اب آپ, آپ کی لیے کرے یعنی اس سے کوئی سمجھوتا انسان بھی کر سکتا ہے اسی لیے سمجھوتا کرنا اس کو سمجھانا جو ثابت ہے کہ شیخ اسلام تیمیا ابن القیم سے بھی ثابت ہے کہ وہ عورت سے جو یہ دلچسپ کتاب میں ذکر کی ہے یہاں فرماتے کی ابو القیم رحمۃ اللہ علیہ قسطہ ذکر کہتے ہیں کہ ایک بار کسی کو لایا گیا ہے تو اس کو بعد جب اس کو خوب مارا گئے اور یہ ہی طریقہ چھوڑ گئے کہ مارنے کے لیے بھی یعنی اگر مارنے کی ضرورت ہوتی تو مارنا چاہیے ابھی ذکر کریں گے پہلے ذکر کروں تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ جب اس کو مارنے لگے اتنا ہی مارا گئے اس کو کہ لوگ سمجھے کہ اس مر گئے یہ بندہ یہاں تک کہ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی لوگ نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگے میں اس بندے سے میں محبت کرتی ہوں جنہا سے بات کی اندر سے تو ان لوگ نے کہا بھائی لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتا تم نکل جاؤ تو کہنے لگے میں اس کو حج کے لیے میں لے کے جا رہی ہوں میں اس کو حج کروانا چاہتی ہوں تو اس نے کہا وہ حج تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے بعد وہ اس نے کہا یا عالم سے مالد سے کہ آپ کی خاطر میں چھوڑتا ہوں اس نے کہا نہیں تم چھوڑو تو اللہ کی خاطر یہ بہت اہم بات ہے بہت سے جادوگر میرے خاطر میرے وجہ سے تم نکل جاؤ نہیں اللہ کی خاطر نکلو تو نکل جاؤ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتی ہوں پھر اس کے بعد جو جس کے مرگی آئے تھی وہ اچانک اٹھے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے اور دیکھا کہ سب کے پاس سب کے ہاتھ میں لاٹھی تو غصہ ہوا کہ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو اور اتنے ہی چوٹ لگی اس کو احساس ہی نہیں ہوا کیونکہ جب نکل گئے تو اس کے چوٹ لگ رہا تھا تو اسی لیے مارنے کی یہ شیخان تیمیہ کے بہت ہی بڑے معالش تھے اس چیز کے بہت ہی علاج کیے اس کی کتابوں بہت ہی شیخم شخص... بھی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ بہت ہی اس طرح واقعات اور اکثر علماء ذکر کرتے ہیں اور علاج کرنے والے کے وہ کچھ صفات ہیں. ہر ایک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوگ بھی دشمنی میں دشمنی کرنے لگتے ہیں تو اسی لیے اور ایک علاج یہ ہے کہ مارو مار بھی سکتے ہیں لیکن کب یہ آخری بالکل ہے آج کل ہم لوگ کے یہی ہوتا ہے کوئی بیمار کسی کہ گئے دو دن نہیں ہوا نہیں ایک ہی دن نہیں ہوا دو منٹ نہیں ہوا وہ لاٹھی لے کر نکل جاتا جو مریض ہوتا وہی دیکھ کے کہتے کہ نہیں میرا اندر کچھ نہیں تو غلط ہے آخری میں بالکل مارنا چاہیے جب کوئی انسان عاجز ہو جائے یعنی علماء کچھ لوگ کہتے کہ مارنے کے نوبت بالکل آخری میں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ جب ان خلاص مایوس ہو جائے یعنی سبر نہ کر پائے تو پھر کیونکہ یہ مارنے کے بڑے بہم تھے سنا جاتا ہے کہ کسی بابا نے کسی کو مار دیا اس کو ہلاک کر دی تو اسی لیے یہ ہلاک ہوتا تو سمجھو کچھ نہیں کیونکہ اگر یہ علماء کہتے کہ جب مار پیٹ ہوتی ہے جب مارا جاتا ہے تو جنات ہی کو پڑتا ہے اور جو مریض ہوتا ہے اس کو کچھ بھی چوٹ ہی نہیں لگتی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا جسے چکا ذکر کیا گیا وہ کہتا ہے تمجھے کہ کیوں مار رہے حالانکہ اتنا مار پیٹ پڑی کہ لوگ سمجھ کہ مر گئے تو یہی یہ ہوتا تو اسے مارتے ہیں اور اللہ کے نام لے کر اور چلاتا ہے کوئی بھی چیز سے حتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جلا جلا دو لیکن جلانے کے مسئلہ اس سے دور رہنا چاہیے لیکن مار پیٹ کر سکتے ہیں سختی کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں یا سب سے اس سے بہتر کہ اس کے دل جلاؤ سے شیتان اتنا ہی قرآن سے تکلیف پاتا ہے کہ انسان کو کوئی تصور نہیں ہوتا اس لیے کبھی کبھی وہ لوگ یہ جو چوٹ لگتی ہے پیٹ میں اس پر صبر کرتے لیکن قرآن پہ صبر نہیں کرتے اور جنات بھی انسان کے طرح آپ دیکھو گے کچھ انسان آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ایک ہی بات پہ ڈر جاتا اب یہ بتا دو کہ میں پولیس والے ہوں تو کس طرح بھاگتا اور اگر آپ کچھ لوگ اتنا مضبوط ہو کہ اگر آپ دس لوگ کو لاؤ گے تو پھر بھی وہ کھڑا رہے گا تو جن بھی اس طرح وہ بھی انسان کے طرح بالکل ہے کچھ جنر جو چڑھ آتے ہیں کمزور رہتا ابھی نوجوان ہے کسی لڑکی کو دیکھ لے پسند کر لے جیسا کہ دیکھا کہ کوئی مارنے لگے یا قرآن کے آج زیادہ ہوئی تو نکل جاتا جیسے کوئی عورت ہے کتنا کمزور تھی سختی کے آ تو نکل گئے اور اس سے اور کمزور ابھی قصدر ذکر کے ماں احمد کے تو بہرحال مار سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں پہلے آخری یہ ہونا چاہیے جس طرح ہم لوگ اپنے اولاد کو یا اپنے گھر کسی آدمی کو کب ماریں گے آخری یہ رہے گا لیکن شروع میں یہی شروع کرے کہ پہلے مارو یہ تو غلط ہے پہلے اور اس سے اہم رکش مارنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ نما کہتے ہیں سمجھاؤ اور آیات پڑھو جیسا کہ آیات ہے یہ جو آیات ہے اور کوئی جیسا کہ آیات السی پڑھو شیخ اسلام تعمیر سے ثابت ہے کہ عموماً یہ پڑھتے تھے ہاں کیا کہ پڑھتے تھے تم پڑھ پڑ کے اس کو مارتے تھے اسی لیے یہ بھی انسان آیا پڑھے قرآن عظیم قرآن ہے انسان اگر ایک بار سمجھ لے اور سمجھ کے پڑھے تو اس کی لزت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کا اثر بہت ہی عظیم ہے ایک آدمی میرے پاس آئے کہنے لگے بنگلہ دیش کے تھا کہ ہم لوگ کے ایک آدمی کتنا ہی اڈو مضبوط ہوا کہ وہاں کے جو بابا لوگ کہتی یہ قرآن بھی اس کے علاج نہیں کر سکتا تو دیکھیں انسان کفر تک پہنچتا ہے صرف اپنی دکان چلانے کے لیے اگر کوئی یہ عقیدہ کرتا ہے کہ قرآن علاج نہیں کر سکتا کسی حالت کے تو کافر ہے اللہ کی اگر وہ جاہل ہے کیونکہ قرآن بڑی قرآن سے اللہ برمۃ اللہ قرآن على جبل پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتا اور ریزا ہو جاتا تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے تو ہم لوگ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جنات کو نہیں ہٹا سکتا یہ تو کفریہ بات ہے اس لیے قرآن کے کتنا بھی تصور کرو اس کے بارے میں وہ تو اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ کے کلام ہے یہ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ کی ایک صفت ہے اس لیے اس میں عقیدہ پکا کر کے آپ علاج کرو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کسی عالم کے پاس جاؤ آپ خود علاج کرو انشاءاللہ اور یہ عقیدہ کر کے کہ اللہ ہی علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ سلحان و ضرور کریں گے آخری مسئلہ یہ ہے ہاں مسئلہ یا ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اس میں بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بابا کے پاس جاتے ہیں پاؤں چومتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں جادو کرتے ہیں کوئی تعویر پہنا کے دیتے ہیں غلط غلط الفاظ پڑھاتے ہیں دیکھو گے کچھ پتا نہیں کیا کہ کس کے نام پڑھا پڑھا کے دیتے ہیں تو جنات کے نام لیتے ہیں تو جادو کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا یہ بھی کفر یہ غلط ہے یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے. کہ بہت سے لوگ جیسا کہ یہ کچھ شیطان آتا ہے تو کہتے جادو سے اس کو ختم کرو غلط ہے تو ایک بیماری کو آپ نے ختم نہیں کیا اس کو دبا دیے اور مضبوط آپ نے جادو کیے تو اس لیے آپ اور مزید آپ پریشان ہو گے اس کے اثر اس کا اثر بہت ہی بھاری ہوگا بعد میں اسی طرح بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ جانوروں کے ذریعے سے یا غیر اللہ کے واسطے سے علاج کرتے ہیں ابھی کسی نے میرے پاس بھیج ویڈیو بھیجا پاکستان ہی میں کوئی الو کے وہ خون پلا پلا کے علاج کراتا ہے کوئی بلی کے خون پلا پلا کے علاج کراتا اور جھوٹے کچھ بھی نہیں پلاتے اتنی بکرے کے ہوگا اس میں ملا کے پلا دیتے اور لوگ جاتے ہیں اور کرتے ہیں علاج یہ کفر مسلمان ہمیشہ اللہ پر ہی امید رکھے آخری مسئلہ یہ ہے کہ معالج علاج کرنے والے کی کیا صفات ہے جو علاج کرتا ہے میں مختصر یہ فائدے کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں اختتام کرتا ہوں سب سے پہلے علما کہتے ہیں وہ مخلص اللہ کے لیے کرے اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہیں آج کل ہم لوگ دنیا کے لیے ہی بابے کو بیٹھے رہتے ہیں خاندانی وہ نمانے پڑتا ہے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے بدا نکاح کا عمل کرتا ہے گندے سب سے زیادہ رہتا ہے وہ کیوں بھائی بابا کیوں بنے ہیں کہتے میرا بابا میرا ابو بھی بابا تھے تو اس کی وراثت میں میں آ ہوں نہیں یہ وراثت نہیں ہوتی اس لیے خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے اگر انسان دنیا شہرت کے لیے کرتا ہے پیسہ کے لیے کرتا ہے تو خلوص نہیں رہ جاتا اسی لیے نہیں لیتا اگر آپ کو کوئی کسی نے کچھ دے دیا خوشی سے تو ٹھیک ہے وہ صحابی کی طرح اس کو جب دیا گیا ہے یہ خارجہ نسل کے چچا تو کہنے میں نہیں لوں گا جب تک میں اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتا تو لیکن اور اسی طرح سعید خدری کے بھی مثال ہے اس کو جب بکریاں دی گئے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ حلال ہے تو کھا لو لیکن انسان مانگے شرط لگائے اور دنیا کے لیے کرے یہ غلط ہے انسان لگا سکتا ہے کہ میں علاج کروں گا سو درہم دو درہم میں میرا لیکن وہ دنیا کے خاطر اللہ یعنی وہ الگ چیز ہے کیونکہ اس کو روزی چلتی ہے لیکن اصل نہیں رکھنا چاہیے اور خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے دوسرے شرط یہ ہے یا دوسری صفت کہ اس کے پاس علم شرعی ہونا چاہیے یہ بابا پیر ہم لوگ کہیں گے وہ لوگ پاکی کے مسائل بھی نہیں جانتے وہ لوگ وضو بھی صحیح نہیں نماز بھی صحیح نہیں نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیا اسے کیا علاج کریں گے تو اس لیے علم شرعی کیوں اب مسائل پیش آتے ہیں کبھی کبھی کچھ علماء ذکر کرتے معالج لوگ کہ ہم لوگ کسی کو نکالنے لگے تو یہ نکلا جنات بھی فقی نکلا اس کے پاس علم فقہ اور دین بھی ہے اور وہ بھی جدال کرتا ہے ہمیں کچھ کہتے وہ دواب دیتا ہے مسلمان ہے لیکن جہالت پہ وہ بھی چڑھ گئے لیکن اس کے پاس علم ہے تو اس لیے دشمنی میں آ کے کر دیا تو وہ بھی جدال تو آپ کس طرح بات کرو گے ہلار حرام کیسے اس سے بات کرو گے اس سے سے آپ صلح کرو گے جیسا کہ اگر نکلنے کے مسئلہ ہے کہ کچھ اس کے چھوٹ گیا تو کس طرح تو علم دین ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کے دل آپ کے پاس علم ہے تو انشاءاللہ زیادہ مؤثر ہوگا لیکن جاہل انسان اس کی وجہ سے وہ خرافات کرنے لگے کیونکہ بہت سے جنات نہیں نکلتے شرط لگاتے ہیں کہ میں نکلوں گا اس شرط کے تم میرے نام سے دو گائے ذبح کرو افریقی لوگ بھیجتے ہیں آج کل سے جاتا ہے کہ نمبر بھیجتے مس اگر فون کرو تو بتاتے کہ آپ کو یہ جنات چڑھا ہوا ہے اگر بچنا تو اتنا ہی ڈالر بھیج دو آپ کے نام سے تین گائے زبا کریں گے وہ جادو ختم ہوگا تو یہ شرط لگاتے ہیں تو اس طرح بہت ہی ہوتا ہے تو اس لیے آپ اگر علم دین صاحب عقیدہ کیسے آپ ہمت کرو گے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے تیسری یہ کہ تقوا ہونا چاہیے پرہیزگار لیکن خود فاسق خود فاجر عورتیں آتی تو ہر ایک کے ساتھ غلط کام کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کسی کو نہیں بتانا بتاؤ گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ تو نہیں یہ اس کا بہت اثر ہے امام احمد رحمت اللہ کے ایک قصہ ہے بہت دلچسپ ہے اس کے تقوی اور ورع کی مثال میں نے ایک بار ذکر کی ہے فتنہ خلق القرآن کے بارے میں اس نے جیسا کہ خلیفہ کے ایک ان کے پاس ایک لونڈی تھی ایک عورت تھی یعنی خادمہ تھی تو ان کے اوپر جیسا کہ وہ مس ہوا یعنی مرگی آگے شیطان چڑھ گئے تو کسی نے خلیفہ نے بھیجا کہ امام احمد کے پاس جاؤ گے ان کو بلا لو تمام رحمت, رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ قاسد آئے کہنے لگے معاملہ یہ تباب محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں آ رہا ہوں ایسے کرو یہ جوتا لے جاؤ میرے چپلیں لے جاؤ ان کے پاس اور اس شیطان سے کہہ دو کہ نہیں نکلو گے تو امام احمد آپ کو اس چپل سے ماریں گے تو کہتے وہ فوتش فوراً شیطان یہ کہ میں امام احمد کی خاطر میں نکل جاتا ہوں امام احمد کے آنے سے پہلے نام سن کے لوگ ڈر جاتے تھے یہ امام اور اسے اس کہا گیا کیوں؟ کہتے کیوں کہ اس امت میں اس کے جیسے کوئی نہیں ہے اور میں اس کے لیے وس بھی کرتا ہوں احترام اس لیے نکل گئے فوراً ہی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس لوگوں کے اس کے بعد کہتے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے یعنی اسی کی زندگی میں وہ عورت کی شادی ہو گئی پھر اس کے بعد امداد کے افات کے بعد وہ دوبارہ وہ شیتان آ کے اس کے اوپر آ تو پھر کسی عالم امام میں روزی کے پاس بھیجے تو وہ بھی کچھ اس طرح کیے تو اس نے کہا شرطان یہ تو امامد تھے یہ تو ایسے لوگ کے ساتھ نہیں چلے گا تو اسی لیے وہ خود ان کو آنا پڑتا ہے تو تقوا جتنا ہے اتنا ہی اثر ہوگا اللہ کے رسول حضرت اثمان اب کے ساتھ کچھ کام نہیں کیے خروج ادو اللہ سینے پہ مارے اور تھوک دیے ایک بار بس حضرت اضما کہتے ہیں مجھے کچھ بھی اس کے بعد کبھی کچھ لاحق ہی نہیں ہوا تو جتنا تقویٰ ہے علاج کرنے والا اتنا ہی ثواب ہے اس لیے وہ دل سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے اور اوپر سے کیا ہے جب چوتھے صفت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک محنت ہونی چاہیے تجربہ ہونا چاہیے آپ دیکھو کہ جس کے پاس تجربہ نہیں نئے بابا نکلا ہوا فوراً آخر جو جان نکال لی کیونکہ جیسے کہتے ہیں نئے ڈاکٹر لوگ سے شروع میں تو ایک دو مر جاتے ہیں تو یہ بھی غلط کرتے ہیں غلط ہے حالانکہ انسان جب بھی یہ تجربہ ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے یعنی ایک مہارت ہے کہ کس طرح ہم اس سے مخاطب کر ہے گالی مجھے دے میری ماں کی میری والدے کو گالی دے تو انسان آ کے چڑھ جا کے تمہاری ماں کے بھی گالی دے تو مسئلہ ہے اس میں مسئلہ اور یعنی یعنی ختم کرنے کے بجائے اس کو بڑھا دیتا ہے شیتان ہو سکتا ہے دو دن کے لیے اس پر چڑھا لیکن اس مفتی کی وجہ سے اور اس آرم کی وہ تو کبھی چھوڑے ہی, ہی نہیں زند میں تو وہ لوگ بھی ضد میں آتے تو اسی لیے ایک مبارسہ ہونا چاہیے اور آخری اللہ کی مدد ہونی چاہیے اور دل مضبوط رکھنا چاہیے کیونکہ جو بھی علاج کرتے ہیں آپ مت سمجھو کہ وہ دوسرے کے علاج کرنا آسان کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی رات میں کچھ لوگ آتے کچھ دن میں آتے ہیں اور ایسے لوگ کہتے ہیں اکثر علماء کے شیطان پریشان خوب کرتے ہیں آپ دیکھو گے جب یہ اس کو نکالیں گے تو وہ تھوڑی شیتان خاموش رہے گا کہتے ہیں وہ اگر اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ان کے گھر والوں کو پہنچاتا کیونکہ ابھی تو مضبوط ہے لیکن ان کی بیوی اتنا مضبوط نہیں رہتی ان کے بچے اتنا مضبوط نہیں ہوتے تو ان کو چھیڑ چھاڑ کرتا ان کو نقصان پہنچاتا ان کو غلط راستے پہ لے جاتا تو اس لیے وہ ہمیشہ اس کو چوکنا رہنا چاہے ہمیشہ وہ احتیاط کرے اور ہمیشہ ہوشیاری اس استعمال کرے یہ اہم مسائل تھے اس مسئلے پہ اور کوئی اس میں دیکھیے یہ جو شران جو ذکر کیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اب دیکھئے کہ اس میں نہ کوئی ڈرونی بات ہے نہ کوئی اس سے کوئی خ... اے... یعنی مبہم باتیں ہیں بلکہ واضح انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا واضح ہو جاتا ہے انسان خود علاج کر سکتا ہے اللہ کے نام لے کر قرآن ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے ضرور ہے کہ انسان کوئی بھی ترکیب کرے یا کوئی بھی عمل کرے یا کسی کوئی حرکت کرے یا کالی بلی لے کر آئے یا خ... ایسے کرتے وہ لوگ یہ لے کر آؤ اور انسان بےچارا ڈھونڈتا ہے ہم لوگ کے دیہات والے تو اور مصیبت بےچارے غریب رہتے ہیں اب بابا اس سے کہتے کہ کالی مرغا لے کر آؤ کالا مرغا کالا مرغا اتنا جلدی نہیں ملتے کہتے بالکل کالا اس میں ایک بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے اور کلر اب بیچارا کہاں ڈھونڈ کے آئے گا وہ تو پورے گاؤں میں چکر لگاتا قریب ایسے لوگ کرتے ہیں اور بےچارا جو مشکل سے آتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے علاچی نہیں ہوا کہتے ہیں نہیں اس کے اندر یہ ہے دوسرے لے کر آؤ. پھر وہ لے کر پورا وہ بے غریب ہو جاتا ہے اور اس کی اس کی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے اسی لیے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور میں یہ توکل اللہ پہ ہسب تو کی اہمیت کیا ہے اور مسائل کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں توکل کس چیزوں میں ہے اور کس طرح کرنا چاہیے اور کون سے عمل جو توقل کے خلاف ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ صحاحت علیہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ پر توقل کرنے والے بنائے اور اسے خرافات و احیا سے ہم لوگوں کو بچائے اور شیاطین الانس اور جنات کے وسوسے اور بدماشی سے ہم لوگوں کو بچائے اور صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ و صحبی اجمعین الحمد اللہ